الحمد لله رب العالمين والصرات والسلام على سيدنا مياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصرات والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصرات والسلام عليك يا نبي الله نور سن چودہ سو پینتیس سے ہجری کی رمضان المبارک کی اکیسویں شب آخری عشرے کی پہلی تاکرات کی مبارک ترین گھڑیاں الحمد ہمیں گزارنا نصیب ہو رہی ہیں اور مدنی چینل کا مقبول عام سلسلہ مدنی مذاکرے کی تیاریوں میں مدنی چینل کے ناظرین کو شیئر کرنے کا بھی سلسلہ ہے الحمدللہ آئیے مل جل کر ان اس بابرکت شب کو مزید پر نور بنانے کے لیے مزید بابرکتیں اور رحمتیں اپنے دامن میں سمیٹنے کے لیے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اس سلسلے کو آگے بڑھانے کا سامان کرتے ہیں اور مدنی چینل میں الحمد جو علم دین کے موتی ہمیں ملیں گے اور اللہ اور رسول کا ذکر ہوگا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آسان نیکیاں جو جسمانی طور پر اتنی مشقت بھی نہیں کرنی پڑتی اور آسان نیکیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے اور علمی دین سے جو انسائٹ ڈیولپ ہوگی جو نور انشاءاللہ اللہ ہمارے ذہن میں پیدا ہوگا جو عمل اور علم حاصل کرنے کا عمل کرنے کا جو جذبہ پیدا ہوگا یہ تو اتنا قیمتی ترین ایسٹ ہوگا اتنا زبردست سرمایہ ہوگا ساسا ہوگا کہ اس کا فائدہ اس کا ریٹرن انشاءاللہ ہم فیوچر میں مستقبل میں بھی حاصل کرتے رہیں گے اس میں معمول سب سے پہلے آج کا مدنی پھول آپ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہوں گا المنبہ شریف سے یہ آج کی جو سلیکشن ہے یہ حدیث شریف ہے اور مختلف صادق صلی اللہ علیہ وَََََََََََ وسلم کا کتنا پیارا فرمان ہے دل کے کانوں سے سننا ہے ساتھ ساتھ تجزيا کرتے چلے جانا ہے فرماتے ہیں بدبختی کی چار علامات ہیں بد کی چار علامات ہیں نمبر ایک سابقہ گناہوں کو بھول جانا حالانکہ وہ اللہ ازل کے پاس محفوظ ہیں نمبر دو گزشتہ نیکیوں کو یاد رکھنا حالانکہ معلوم نہیں کہ وہ قبول کی گئی ہیں یا رد کی گئی ہیں. اب ہماری اپروچ ہماری مینٹلٹی عادتیں کیا ہیں گناہ بھول جاتے ہیں نیکیاں یاد رہتی ہیں یا نیکیاں بھول جاتی ہیں اور ان کے بارے میں اندیشہ اور تردد رہتا ہے اور گنا جو وہ یاد رہتے ہیں کہ ہاں فلاں موقع پر یہ ہوا تھا یہ یہ یہ, یہ کرتے آئے ہیں اللہ علم توبہ قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے آگے چلیے دنیاوی لحاظ سے اپنے سے برتر پر نظر رکھنا دینی لحاظ سے کمتر کا مشاہدہ کرتے ہیں چار بدبختی کی علامات بتائی گئیں سابقہ گناہوں کو بھول جانا گزشتہ نیکیوں کو یاد رکھنا دنیاوی لحاظ سے اپنے سے برتر پر نظر رکھنا اور دینی لحاظ سے کمتر کا مشاہدہ کرنا حدیثر سے ہٹ کر تجزیہ کر موجودہ دور میں ہم نظر ڈالتے ہیں تو شاید عام انسانی مزاج اور نفسیات ہمیں اے, ہماری جو بگڑ بگڑ کر ایسی ہی ہو گئی ہے اور ہمیں یہی ٹرینڈ نظر آتا ہے کہ بینگلورز ہیں ہمیں وہ بس آنکھوں میں سمائے رہتے ہیں بڑی بڑی گاڑیاں ہیں تو وہ ہمارے دماغ کی گرد چکراتی رہتی ہیں اور کڑکڑاتے نوٹ جو ہیں وہ ہمیں خوابوں میں بھی نظر آتے ہیں اور جو خصوصاً رشتے دار یا دوستوں میں یا محلے داروں میں اگر کوئی فائنینشیل اسٹیٹس کسی کا بڑا ہو جائے تو وہ آنکھوں میں چپتا کھپتا رہتا ہے اور یہ ہے کہ اس طرف نظر رہتی ہے اب اگر دینی معاملات میں کوئی آگے نکل جائے رشتے دار میں محلے میں دوستوں میں تو کیا اب بھی ہمیں اسی طرح کی ریس ہوتی ہے اسی طرح کا ہمارا دل چاہتا ہے کہ اس کے پاس یہ آ گیا اتنی نیکیاں کرتا ہے تو اس سے زیادہ بڑھ کر میں بھی کروں آگے کرتے ہیں فرمان کو کنٹینیو اور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور خوشبختی کی بھی چار علامات وہ کون کون سی پہلے کیے ہوئے گناہوں کو یاد رکھنا سابقہ گناہوں نیکیوں کو بھول جانا دینی لحاظ سے اپنے برتر پر نگاہ رکھنا اور دنیاوی لحاظ سے اپنے سے کمتر کا مشاہدہ کرنا دوبارہ میں دہرا دیتا ہوں کچھ پختی کی بھی چار علامات ہیں اپنے کیے ہوئے گناہوں کو یاد رکھنا سابقہ نیکیوں کو بھول جانا دینی لحاظ سے اپنے سے برتر پر نظر رکھنا اور دنیاوی لحاظ سے اپنے سے کمتر کا مشاہدہ کرنا تو یہ ہمیں اپنی جو اپروچ ہے مینٹلٹی ہے مائنڈ سیٹ ہے کیا سوچ جو ہے ہماری وہ اسی فرمان علی شان کے مطابق ہے یا اس میں فساد و بگاڑ ہے یہ ایک سوال ہے جو ہمیں اپنے آپ سے کرنا ہے اور اس کی ریکٹیفیکیشن کے لیے اصلاح کے لیے عملی طور پر اقدامات کرنے ہیں عموماً جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ان ہمیں معمولی سی چھوٹی سی دی ہوئی نیکی بھی طویل عرصے تک شاید مسلسل یاد رہتی ہے کسی بھی موقع پر بر وقت بتی جل جاتی ہے اور گناہ جو ہے وہ شاید ہمیں اس طرح احساس نہیں رہتا ایک روایت میں تو یہ بھی فرمایا گیا نا کہ جو مومن ہوتا ہے یہ اپنے گناہوں کو گویا ایسے سمجھتا ہے کہ پہاڑ ہے اور وہ وال ہے اور گویا ابھی اس کے سر پر گر پڑے گا یہ مفہوم عرض کر رہا ہوں اور جو منافق ہوتا ہے وہ اپنے بڑے بڑے گناہوں کو بھی وہ گویا اس طرح سمجھتا ہے کہ ناک پر مکھی بیٹھی ہے اڑ جائیے یعنی کوئی سٹریس والی بات ہی ٹینشن والی بات ہی نہیں ہے اور وہ چھوٹے گناہ ہیں جو اس کا دل ایسا یعنی ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے لہرستہ ہے کہ وہ چھوٹے گنا کو بھی سمجھتا ہے کہ گویا یہ پہاڑ ہے اور ابھی سر پر کت پڑے گا تو ہمیں احکاش یہ مدنی سوچ جو ہے وہ پیدا کرنے کی ہمیں جو ذہن بن جائے شوق پیدا ہو جائے اس طرح کی سوچے سے پیدا کی جا سکتی ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تو ہمیں اصل بات یہ ہے کہ ایفرٹ ہم کتنی کر رہے ہیں اور مدنی سوچ بنانے کے لیے فکر مدینہ ہم کرتے ہیں یا نہیں کرتے یا اس معاملے میں سن پڑے رہتے ہیں وہ سن رہیں گے تو یہ خیال نہیں جمانا چاہیں گے تو نہیں جمے گا جنرل بات کر رہا ہوں ہاں اگر جمانے کی کوششیں کریں گے یہ تھاٹ پروکنگ کریں گے تھاٹ ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں گے اللہ تعالی کے فضل سے انشاءاللہ اللہ دل میں یہ جو مدنی سوچ ہے یہ پیدا ہو جائے گی اور جب سوچ پیدا ہو جائے گی تو عمل میں تبدیلی کا باعث بنے گی اللہ تبارک و تعالیٰ از اچھی اچھی سوچیں اختیار کرنے کی توفیق تا فرمائے نیکیاں اختیار کرنے کی توفیق رفیق تعاف فرمائے تو چلیے حضرت معمول اب اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں جو ہمارے مدنی مذاکرے کی تیاریوں کا ایک اور امپورٹنٹ سیگمنٹ ہے اس میں ہم جو مختلف علاقے جو علاقے ہم لوگ کور کرتے ہیں ہمارے مدنی چینل کا عملہ الحمد بھاگ دوڑ کر کے مختلف مقامات پر اپنی ٹیم لے کر ہمارے الحمد للہ بھائی پہنچ جاتے ہیں اور مدنی مذاکرے کا فیض عام کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ہماری او بی وین ہے یہ ایک الگ ٹیم ہے جو دوسرے کسی مقام پر الحمدللہ متحرک ہوتی ہے اور مدنی چینل کی یہ خاص بات بھی ہے کہ گاؤں گاؤں شہر شہر کریا کریا, کریا جاتا ہے اور یعنی خود جا جا کر یہ ایسا بادل ہے جو برستا ہے اور الحمدللہ فیض عام کرتا چلا جاتا ہے اور ڈائریکٹر صاحب ہمیں آج مٹھیاں یعنی کہ کھاریاں یہ ہے نا اور ضلع گجرات پاک اشرفی کابینہ یہ ہم اپنے الحمدللہ مدنی نام ہے ہمارا اور کوٹ ادو ضلع مظفر گڑھ ہے آج پاک شافی کابینہ تو کہاں لے کے جا رہے ہیں پہلے آپ ہمیں کوٹ ادو والے ریڈی ہے اچھا سگنل ڈراپ ہو گئے کوٹ ادو والے اور دوسری سمت یہ جو ہماری تھا میتھیاں تھی کھاریاں نہیں میٹیاں جی آم لوگ کھاریاں بولتے ہیں کھاریا میں مزہ نہیں آتا نا کھاریا نہیں میٹیا ہیں میٹیا میں کیا پوزیشن ہے یہاں پر محطی بھی آپ لوگ اسٹرگل کر رہے ہیں میرے خیال میں لکھائے محطی والے اسلامی بھائی مدینہ یہ کوٹو والے بھی اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عصمتیں دیں آپ لوگ ایفرٹ کریں کنیکٹوٹی اسٹیبلش <awakening> کرنے کی کوششیں کریں اچھا جا رہی ہے ویڈیو میں پرابلم آ رہی ہے ٹھیک ہے السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ بہت کلیئر ہے یار بیٹھے بیٹھے بھائی کیا حال ہیں اور کیسی طبیعت مبارکہ ہے بھی آپ کی مدنی مذاکرے کا الحمد للہ فیض جاری اور ساری ہے اور الحمد مدنی عملے کے اسلامی بھائی آپ تک بھی پہنچ چکے ہیں اور ظاہر okay. ہے کہ آپ لوگوں کو بھی پہلے سے علم ہوگا اس کا تو آج آپ جب یہ موقع آیا ہے ریزلٹ ڈیلیور کرنے کا تو آپ لوگوں نے کیا تیاریاں کی ہیں اس کا کچھ احوال ملے اور جو تیاریوں کے نتیجے میں آج چہل پہل ہو رہی ہوگی جو ہم میں تصور میں دیکھ سکتے ہیں وہ کیا ہے اور اس کا نتیجہ کیا نکلنے کی توقع ہے ان سب سے ہمیں روشناس کرائیے پلیز اور مدنی چینل کے ناظرین کو بھی جناب کافی مداری کابینہ کابینات کر رہا ہوں مجرق کے اسلامی بھائی ہم پہلی بار تو بہت خوش ہو گئے تھے ہم بہت زیادہ خوش ہیں ہمارے اسلامی بھائی بڑے بیتاب ہیں بلکہ جب سے ہم پاکستان کی طرف سے اسی دن سے ہماری تیاریوں کا سلسلہ جاری ہے اور یہاں پر نہ صرف شہر بلکہ جو گھر گھر دکان دکان دعوت کا سلسلہ ہمارے ذمہ بھائی الحمد الخم مذاکر کے لیے بہت زیادہ متحرک الحمد اللہ انہوں نے گھر گھر جا کر بھائیوں کو رحمت سے اللہ کے بعد ارشاد شروع ہونا تھا لیکن تقریباً جو ہے اللہ بھی ہمارے ساتھ ہی یہاں اللہ اچھا اچھا اچھا اللہ تعالیٰ آپ کو ازمت دے یہ ارشاد فرمائیے کہ مدنی قافلے کے حوالوں سے کیا کیا تیاریاں ہیں اور جو جگہ آپ نے منتخب کی ہے ہم کیا ایکسپیکٹ کریں بھرے گی اور قافلوں کے حوالے سے کیا کارکردگیاں ہیں چاند رات کو تیس دن کے حوالے, دن حوالے سے بارہ دن کے حوالے سے آج مذاکرے کے بعد سے مختلف جہتوں میں آپ جو جو بھی ایفرٹ کر رہے ہیں اس کے حوالے سے بھی ہم جاننا چاہیں گے جو اس وقت موجودہ کیسی موسمی معاملات کو دو تین دن دل سے وہ کافی خراب ہیں جی جی یہاں پر جیسے بارشوں وغیرہ کا سلسلہ بھی ہے جی لیکن خنتوش کے باوجود اس وقت جو ہم نے جگہ یعنی کہ ہم نے بنائی ہے تو تقریباً وہ تو اس وقت تک ہو چکی ہے بابد بابد مزید مزید, بابد مزید, مزید بابد بھی آمد کا سلسلہ جاری ہے ان شاء اللہ مجرب مذاکرے کی برکت سے اللہ نے چاہا تو ان اپنی کابینہ سے ہم اپنی کابینہ سے ان دو درجے درس نظامی جانا المدینہ کے لیے ایک درجہ 63 دن کے مدنی ترجیح کورس کے لیے اسی طرح ان बारा اللہ بارہ اسلامی بھائی ہم مدنی قافلہ کورس کے لیے اور تین مدنی قافلے تیس دن کے لیے پانچ مدنی قافلے بارہ دن کے لیے اور انشاءاللہ سو شاء اللہ تین دن, دن کے لیے پیش کریں گے ماشاءاللہ بڑی فرفر اسٹیٹسٹکس فر سنا رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو عظمتیں اور برکتیں دیں انشاءاللہ یہ ارشاد فرمائیں کہ اطیات کے حوالے سے بھی بھاگ دوڑ ہو رہی ہوگی آپ کی مدنی مذاکرے میں اوبل تاخیر شرکت کرنے کی نیت کر لیجئے اور اسلامی بھائیوں پر بھی انفرادی کوشش کی نیت کر لیجئے ماشاءاللہ یہ جو آپ نے اہداف اور پلاننگ کی ہے اس حوالے سے اور جو انشاءاللہ آپ امید ہے کہ مٹیریلائز ہوگی جس طرح آپ شماریات دے رہے تھے آداد و شمار ہمیں بیان کر رہے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ان کوششوں میں برکتیں عطا فرمائے جس جس اسلامی بھائی نے جس جس طرح سے بھی سنتوں کی خدمت میں دین علم دین کو پھیلانے میں اپنا حصہ ڈالا ہے محنتیں کی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے حصے کو محنتوں کو اپنی بارگاہ آلی میں منظور و مقبول فرمائے ہمارے لیے آلی. بھی ان آپ کی کوششوں میں برکتیں رکھے اور ہمیں آلی. بھی نیم کا کام اخلاص اور استقامت تیزی سے کرتے رہنے کی استقامت کے ساتھ توفیق رفیق عطا فرمائے اب ہم دوسری طرف آپ کو لے کر جائیں جہاں ہمارے اوبی مین والے اسلامی بھائی بھی الحمد ذمہ دار اسلامی بھائی بھی وہاں پر موجود ہیں اور مٹھیاں میں میٹھے میٹھے اسلامی بھائی کو چلیں آئیے ہم کہتے ہیں خوش آمدید و مرحبان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ احلن احلن ماشاءاللہ اللہ جی سوالات تو آپ کو ہمیں پتہ چل ہی گئے ہیں معلوم ہی ہیں اور میٹھیا میں میٹھے میٹھے مدنی مذاکرے کا میٹھا میٹھا فیض او اوبی وین پہنچ گیا ہے اوبی وین والے اسلامی بھائی بھی اپنی جگہ ایفرٹ کر رہے ہیں آپ لوگوں نے ذمہ دار اسلامی بھائیوں نے بھی اپنی جگہ ایفرٹ الحمد ایک مخصوص مدت پہلے شروع کر دی ہوگی کیا اثرات ہوئے ہیں علاقے پر آپ کے ڈویژن پر کابینہ پر ان کوششوں کے اور ہم کیا توقع رکھیں اس میں الحمد جو اسلامی بھائیوں سے بات چیت ہوئی یہاں کے ذمہ دار نے جو معلومات دی ہے اس کے مطابق کو کارکردگی اس طرح ہے کہ جی اسلامی بھائیوں نے الحمد للہ المبارک میں فجر کے اندر مساجد کے اندر جا کے بیانات کا سستا وڑا کیا Hmm. بیانات کے ساتھ, ساتھ دکان دکان مارکیٹ مارکیٹ گھر گھر جا کے مدنی مذاکرے کی دعوت پیش کی مرحبا. اور اعلانات کا بھرپور سلسلہ رہا اور پینافلیکس کے ذریعے جے جی بی کارڈ کے ذریعے الحمد اس کی دعوت کو عام کرنے کی کوشش کی گئی مرحبا مرحبا پھر قافلے بھی دھڑا دھر نکلیں گے انشاءاللہ اللہ سفر کریں گے جی انشاءاللہ اللہ جو اس ٹائم نے نیتیں کی ہیں جو اپنا ذہن ہیں ان شاء اللہ زوجل ایک سو بارہ مدنی قافلے کا مبیش ہم تین دن کے لیے hmm. احتکاب کے جو اسلائی بھائی ہیں ان کے سفر کروائیں گے ما تیس دن دن کے حوالے سے کیا کوئی ڈیولپمنٹ ہے جی تیس دن کے بھی ان شاء اللہ جتنے ہمارے مقامات پہ اسی سے زائد مقامات پر دس دن کا احتکاب ہو رہا ہے اور ان تمام اسلائی بھائیوں کو ہدف یہ دیے گئے کہ ہر سے ہر احتکاب سے ایک تیس دن کے مدنی قافلے کے سفر کی بھی ترکیب کی جائے ماشاءاللہ اللہ اللہ تعالیٰ مبارک کرے ایکش اسی, کے, جگہ, اسی جگہ کے اسی جگہوں سے آمید. مدنی قافلے تیس تیس دن کے تیار ہو کر سفر کریں اور سنتوں کی خدمت کریں سنتوں کی دھومیں مچائیں ماشاءاللہ یہاں باب المدینہ میں بھی کچھ اسلامی بھائی آپ کے شریک آمید. ہوئے ہوں گے تیس دن کے احتکاب میں وہاں سے چلے ہوں گے جی جو کارکردگی ہماری مرضی سے احتکاب کی طرف سے مصول ہوئی ہے اس کے مطابق چار سو بائیس اس ٹائم بھائی ہمارے اس ناز سے باب المدنا کراچی میں اللہ، اللہ، مرحبہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی بھی کوششوں کو قبول کریں آپ کے یہاں جس جس نے جس طرح بھی اس دینی کام میں خدمتیں کی ہیں حصہ ڈالا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل سب کی کوششوں کو اپنی بارگاہ عالم قبول و منظور فرمائیں مفتی صاحب الحمد للہ لائن پر آ چکے ہیں اور علم دین کے پیاسے جو ہے اس سیگمنٹ کا بھی انتظار کر رہے ہوں گے کہ مفتی صاحب سے کیا سوال ہو رہا ہے اور کیا جواب ہو رہا ہے تو آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا ان شاء اللہ ازدل امیر اہل سنت کی بھی وقت مناسب پر آمد ہوگی اور یہ بھی ان کو مناحضہ فرمائیں گے ان سے بھی دعائیں لیجیے گا ان کے بھی جو مدنی مذاکرے کے موتی ہیں علم دین کے وہ بھی حاصل کیجئے گا ہم چلتے ہیں دار اہل سنت کے سیگمنٹ کی طرف اور پیش خدمت ہے آپ کا سوال اور دار الفتاح اہل سنت کا جواب السلام و علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ مرحبا مرحب کئی بحال ہو مفتی صاحب الحمد للہ الحمد الحمدللہ رب العالمین اللہ کنہال اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دونوں جہان میں بلندی اور عروج سے نوازے عالی الحمد الحمدللہ سوالات کی ایک سٹریم ہے کاتا ہے جو یہاں مجھے نظر بھی آ رہا ہے ہمارے اسلام بھائی لے کر بیٹھے اور آپ بھی ظاہر مشتاق ہوں گے کہ سوالات جو ہے وہ ملیں اور آپ کو بھی یہ دن جو دین خدمت دین کا ماشاءاللہ جو یہ موقع ملا ہے اس سے بھی آپ ضرور فائدہ اٹھانا چاہیں گے آپ اجازت دیں تو آپ کی بارگاہالی میں سوال بڑھایا جائے لبایک پہلا مفتی صاحب سوال پیش دی خدمت ہے لبایک جی سلام علیکم. السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جناب میں محمد رفیق حیدرآباد سے بول رہا ہوں کیا روزے کی حالت میں ناخن کاٹ سکتے ہیں مم. روزے کی حالت میں ناخن کاٹ سکتے ہیں یہ اسلامی بہنوں میں بھی کچھ مس کانسیپشن ہے اس حوالے سے کہ ناخن اور روزہ وہ سب کیا فرماتے ہیں شریر مظاہرہ کی کیا تعلیمات ہیں روزے کی حالت میں ناخن کاٹ سکتے ہیں اس میں کوئی مظاہرہ نہیں کوئی روپ ٹاک نہیں ہے ہوں اسے بہن بھی کاٹ سکتے ہیں اچھا چلے ابھی میرے ذہن میں پھر سوال آیا اسی سے کہ بال کٹوا لیے اگر روزے میں تو روزہ تو نہیں ٹوٹے گا بال کٹوانے سے بھی روزے کا فرق نہیں پڑتا اچھا اچھا اچھا ذہن میں شاید یہ ہوتا ہوگا کہ جسم کا حصہ اسے جدا کیا جا رہا ہے تو اس لیے ذہن میں کوشچن آیا ہوگا اگلا کو پیش خدمت ہے جی جی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ جناب عمران تاریخ میرا سوال یہ ہے کہ کاغذ میں جسم ٹھنڈا کرنے کے لیے نہا سکتے ہیں اگر بات مسجد کے اندر ہو اس کا رہنمائی فرما دیجیے دزات اللہ آمین ٹھنڈک حاصل <todak> کرنے کے لیے دوران اعتکاف نہایا جا سکتا ہے ان کا انہوں نے جو سٹیٹمنٹ دیا وہ کچھ اس قسم کا ہے کہ اگر بات جو ہے وہ Uh, مسجد کے اندر ہو مساب کیا مدنی پھول ہیں دیکھیے مسجد کے اندر دو چیزیں تو لازمی طور پر ہوتی ہیں اوکے okay. اور دو سے زائد بھی ہو سکتی ہیں یعنی پارٹ آف دی مسجد جو ہے وہ دو چیزیں تو ہوتی ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک, ایک این مسجد اور صحیح. ایک فنائے مسجد صحیح مس صاحب یہ کانسیپٹ تھوڑا سا تھوڑا سا سمجھائیں ہمیں این مسجد اور فنائے مسجد ٹھیک ہے آئین مسجد تو وہ حصہ ہوتا ہے کہ جو واقف کی طرف سے یا مسجد کا پلاٹ خریدنے کے بعد اہل محلہ کی طرف سے نماز پڑھنے کے لیے خاص کر دیا جاتا ہے اوکے ٹھیک ہے تو نماز پڑھنے کے, کے لیے خاص کی گئی جی جو جگہ ہے जी وہ آئین مسجد کہلاتی ہے مسجد کے کام جاری ہوتے ہیں اس کا تقدس اور دیگر جو معاملات ہیں وہ سب سے بڑھ کر ہوتے ہیں مسجد کے احاطے کے اندر دوسرا حصہ وہ ہوتا ہے کہ جو مسجد کی ضروریات کے لیے استعمال ہوتا ہے یعنی نماز کے لیے okay. نماز کے علاوہ جو ضروریات مسجد ہیں اس کے لیے استعمال ہوتا ہے یا یہ پھر یہ مسجد کے لیے استعمال ہوتا ہے اس اس مسجد کا کوئی اسٹور ہے سامان رکھنے okay, کے okay. لیے okay. یا وزو خانہ ہے hmm. یا واش روم وغیرہ ہیں عام ہو جن کا اجرا جیسے ہوا ٹھیک ہے تو ان چیزوں کو جو ہے وہ فنائے مسجد کہا جاتا ہے صحیح اور متکف فنائے مسجد میں جا سکتا ہے ارے مسجد میں بھی جا سکتا ہے اور فنائی مسجد میں بھی جا سکتا ماشاء مرحبا بہت پیارا یعنی یہ تو ایک جنرل اسٹیٹمنٹ مل گیا ہمیں جنرل اصول مل گیا بہت پیارا کہ فنائے مسجد میں بھی موتقف جا سکتے ہیں اور این مسجد میں بھی جا سکتے ہیں تو اب یہ میرا خیال ہے مجھے یہ سوال تو حل ہو ہی گیا ہوگا لیکن آپ اپنی زبان مبارک سے جواب بھی اس کا اس مخصوص سوال کا عطا فرما دیں ہاں تو فنائی مسجد کے اندر ہی عام طور پر جو ہے واش روم وغیرہ ہوتے ہیں اور کے ماں جا سکتا ہے بیل فرد کو ایسی کیفیت ہو ٹھیک ہے کہ واش روم تو فنائی مسجد کے اندر ہے لیکن جو ان کا دروازہ ہے وہ باہر سے ہے یعنی پہلے مسجد کے باہر جانا پڑے گا جیسے بعض میں آپ نے دیکھا ہوگا ٹھیک ہے جو واشروم ہوتے ہیں وہ گلی سیم کا دروازہ ہوتا ہے حالانکہ وہ جو حدود اگر دیکھیں گے تو وہ مسجد کی باؤنڈری میں شمار ہوتے ہیں ٹھیک ہے اگر مسجد کے دروازے سے نکل کر باہر جانا پڑے یا ایسے حصے میں جانا پڑے کہ جو مسجد بھی نہیں ہے فنائے مسجد بھی نہیں ہے تو اس وقت جو ہے وہ پھر ٹھنڈک کے لیے غسل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی جی بہت پیاری نے ماشاءاللہ توجہ اچھا بعض مساجد میں یعنی بڑی بڑی مساجد ہوتی ہیں نا بہت بڑی بڑی یہاں چلے جائیں فٹرز ایریا میں بڑی بڑی مساجد ہیں کراچی میں باون مدینہ میں بڑی بڑے علاقے پر مشتمل ایریاز ہوتے ہیں تو اس باؤنڈری باؤنڈری کے اندر بعض ایسے بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جو فنائی مسجد بھی نہیں ہوتے اچھا Okay. لمبا چوڑا سہن پڑا ہوا ہے لیکن وہ فنائى مسجد بھی ہو یہ ضروری نہیں صحیح صحیح لیکن عام طور پر, پر مساجد میں دو جگہ ہوتی ہیں گلدو خانہ سنزا خانہ یہ فنائى مسجد ہے اور ان میں متفق جا سکتا ہے كوئی حج نہیں ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر پلیز السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اقبال بات کر رہا ہوں کراچی سے میرا سوال یہ ہے کہ بینک کی نوکری کرنا صحیح ہے کہ بہت شکریہ بینک کی نوکری جی, جی. اچھا بک جی. جی صاحب کیا فرماتے ہیں بینک کے حوالے سے بینک میں جو ہے وہ مختلف طرح کے کام ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایک تو کام ایسے ہیں کہ جس کی براہ راست سعودی معاملے میں معملت نہیں ہے جیسے کوئی پیون ہے یا باہر کھڑا ہوا گارڈ ہے یا کوئی الیکٹریشن ہے تو یہ جو عملہ ہے ان کا کوئی انوالومنٹ نہیں ہوتا براہ راست سودی لین دین سے اس کے علاوہ جو لوگ ہیں تو ان کا ظاہر بات ہے براہ راست سعودی معاملات سے تعلق ہے معاملت کے مرتخب ہوتے ہیں یہ لوگ تو ایسی نوکری جس میں سودھی کام کے اندر معاملہ تو مرائے تو ایسی نوکری جائز نہیں ہوگی ٹھیک ہے جزاک اللہ نیکسٹ کو علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی میرا نام محسن اختاری ہے اور میں باب الاسلام حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں جی آپ جی سے میرا سوال ہے کہ شہری کے ٹائم لاؤڈ اسپیکر میں قرآن کی تلاوت کرنا کیسا رہنمائی فرما دیں اوکے جی مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں دیکھیے عام طور پر مساجد میں اعلانات تو ہوتے ہیں ٹھیک ہے بڑے اسپیکر پر کچہری کا وقت ہو گیا ہے اڑ جائیے بازار اڑ جاؤ اس طرح کے اعلانات کی حد تک تو اجازت ہوگی صحیح جو ہے وہ متواتر سپیکر کھول کر پڑھنے پاک کی تلاوت کرنا یہ کوئی مناسب طرز عمل نہیں ہے اور اس میں اہل محلہ کو ایزا پہنچنے کا اندیشہ موجود ہے اگر واپس ہو تو نہ جائے یہ ناجائز ہوگا ایک دم اور احتیاط کا پہلو یہی ہے کہ اس طرح نہ کیا جائے ٹھیک جزاک اللہ خرم دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران مولانا محمد عمران اتاری مددہ علی بھی الحمد للہ مجھے تو یہاں زیارت ہو رہی ہے ہم کیا انہیں ایکسس کر سکتے ہیں ابھی اچھا ماشاءاللہ مفتی صاحب یہ حاجی صاحب کو بھی ساتھ لینے کی ترکیب ہے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ مرحم ماشاء ماشاءاللہ مفتی صاحب بھی لائن پر ہیں الحمدللہ الحمد جی اللہ جی. سوالات جواب جواب مفتی صاحب کا مرحبا مرحب اور کوشچن بھی ہیں ہمارے پاس ایک نیکسٹ جی پلیز جی. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نام محمد عثمان شہر ہیں ہوں نام محمد عثمان جی شہد شیارکوٹ جی میرا سوال یہ جی جی جی جی جی ہے کہ یہ جو عورتیں اتکاف پر بیٹھتی ہیں ان کا بیٹھنا ٹھیک ہے مسجد میں ٹھیک ہے کہ نہیں شکریہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ مسجد میں عورتوں کا اعتکاف بیٹھنا کیا عورتوں دی. کا مسجد میں احتکاف میں بیٹھنا جائز نہیں ہے جب وہ مسجد میں نماز پڑھنے سے منع کر دی گئی ہیں تو پھر اعتکاف کر سکتی ہیں ٹھیک ہے اور پھر جو ہے اپنے گھر میں انتخاب میں گے گھر کے گراج مطلب گھر کے اندر یا تو کوئی ایسا کمرہ ہو جو نماز کے لیے خاص کیا گیا ہو یا پھر یہ ہے کہ کمرے کے اندر وہ جگہ جہاں وہ عام طور پر نماز پڑھتی ہیں اس کو خاص کر لیں ٹھیک ہے پہلے نہیں کیا ہو تو آج تو تاریخ گزر دی تو جو تاریخ ہے مطلب کہ بیس کی جو ہے وہ گروپ سے پہلے پہلے تو ایسی جگہ خاص کر لیں کہ جہاں پر وہ احتکاف میں بیٹھ سکیں تو مسجد بیت عورت کے لیے احتکاف کی جگہ ہے مسجد میں احتکاف نہیں کر سکتی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ماشاء اللہ مرحبا مصعب اس کی کوئی یعنی ترغیب بھی دلانی چاہیں گے آپ کی جو مسجد گھر کے اندر کوئی ایسی جگہ مختص کرنا کہ جہاں عبادتیں اسلامی بہنیں بھی کر سکیں اور یعنی بہتر تو یہ ہے کہ جو بڑے گھر اور کشادہ گھر ہیں تو اس میں کیا کہتے ہیں ایک جگہ ہی اسپیشلی مختص نہیں کرنی چاہیے کہ جس میں یکسوئی اور اس طرح کی ظاہر چیزوں کا خیال رکھا جائے اور وہاں عبادت کے حوالے سے عملی طور پر بھی ایک سیٹ اپ ہو اور جو ترغیب اور تحریر کا باعث بن سکے دیکھا میں تو یاد کروں گا کہ ہر بڑی فیملیز کے اندر تو یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک کے پاس اپنا اپنا کمرہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ایسے جگہ بھی خاص کریں اور اپنے کمرے میں بھی نماز پڑھیں اس نماز سے کیوں محرم کرتے ہیں تو اس طرح کی روایتیں موجود ہیں کہ اپنے گھروں کو جو ہے وہ ویران نہ کرو اور نوافل وہاں پڑھا جائے نوافل پڑھے جائیں اور سابۂ کرام والے مردوان کی بھی یہ مطلب کہ سنت ہے کہ وہ اپنے گھروں کے اندر باقاعدہ جو ہے وہ نوافل کے لیے جگہ خاص رکھتے تھے بلکہ بعض سابق کرام والے مرودوان کو آ آ، سرکار عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے درخواست کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخار شریف میں کڑی سے یارسابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نیا گھر بنایا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور آ کر نماز ادا کر لیں تاکہ اس جگہ کو میں مسلح بنا سکوں کیا غیر بات ہے نماز تو پر نماز تو مزید میں ہی آتے ہوں گے پڑھنے کے لیے تو یہ جو خواہش تھی مسلح بنانے کی نمازل نماز کے لیے تھی مرحبہ ماشاء اللہ بہت پیاری ترغیب دلائی ماشاء اللہ مدینہ مدینہ نیکسٹ کوشچن پلیز السلام علیکم اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میرا نام عبدالرحمان ہے حیدرآباد سے بول رہا ہوں جی یہ پتہ کرنا قمیض پہنی, کر ہو پہنی, پہنی ہوئی نہیں ہے اور وضو کرنے ہے کیا پہنا ہوا قمیض پہنی ہوئی نہیں ہے قمیض پہنی ہوئی نہیں ہے اور وضو کرنا چاہیں تو کیا وضو ہو جائے گا یہاں بالکل ہو جائے گا اردو کے لیے کمیز پہننا ضروری نہیں ہے ہو جاتا ہے جزاک اللہ خیران مفتی صاحب اللہ تبارک و تعالیٰ ازل آپ کو بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے بلندیاں عطا فرمائے دونوں جہانوں میں اور حاجی صاحب بھی الحمد ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آگے والے جو سیگمنٹس ہیں انشاءاللہ بزرگ کا تذکرہ ہے کتاب کا داروف ہے اور مدنی پھول ہیں اور امیر اہل سنت کے حوالے سے جو مدنی پھول ہمارا تبادلے کا سلسلہ ہوتا ہے انشاءاللہ اس طرف بھی ہم بڑھیں گے تو مجھتا انشاءاللہ شاء آئندہ بھی آپ کی خدمت میں سوال ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے اور مدنی پھول حاصل کریں گے تو اجازت چاہتے ہیں جزاک اللہ خیرن السلام و علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ جزاک اللہ ف اللہ تعالی اللہ ہماری وائنا محمد محمد مدینہ میں اسپیکر آف ہیں اچھا آن کر رہے ہیں اسلامی بھائی یہ پروسیس ہاں تراویح فل اللہ تعالی اللہ محسمد وائنا وبارک وسلم میرے خیال میں فیڈ بیک مل گیا سب کو جی لبا آج جس بزرگ اور عظیم شخصیت کا ذکر ہوگا اندازہ قائم ہے اندازہ قائم ہو گیا الحمدللہ للہ سنیں پھر ذکر بے شک ہیں اتنی بڑی استھی ہیں مبارک جس طرف ذہن جا رہا ہے انشاءاللہ اور ہیں بھی ایسی ہستی جہاں میں اگر گیس کروں تو کہ اولیا کرام جو ہیں بہت زیادہ خصوصی طور پر ان سے عقیدت رکھتے ہیں کیونکہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ ان کو اعلیٰ سید تو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تربیت کی طرف جو ہے وہ مقرر فرمایا ہے مفہوم عرض کر رہا ہوں اور ولایت جو ہے وہ ان کے در سے گویا کہ وہ بٹتی ہے مہر لگتی ہے ان کے ایسا ہی ہے اولیا کرام کی بات نہیں ہے اس کا ایمان کیسا جو ان سے محبت نہ کرائے می صدقے میں آج ہمارا جو ذکر مبارک ہے وہ مولا کائنات مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہل کریم کی پیاری پیری سیرت الحمد للہ الحمد ہمارے الحمد للہ فیضان مدینہ کے موتقب اسلام بھائی بھی ہمارے ساتھ ساتھ ہیں الحمد مشکل کشا جاری رہے گا مشکل کشا جاری رہے گا مشکل کشا جاری رہے گا انشاء اللہ عز ایسے تھے ہمارے مشکل کشا رحمۃ اللہ تعالی علیہ یعنی مولا علی کر کرین اللہ عنہ ظاہر ان کی صفات بیان کریں گے اور ان کی سیرت مبارکہ کا تذکرہ کریں گے تو ہم اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھی جاتے ہیں نا تو چلیے جی بزبانے نگران شورہ ایک بزرگ کا تذکرہ سلو الحبیب محمد میرے دل شریف کی فضیلت سنا دا بائیک اس میں بھی شاہ مشکل مشکل ہے کیا کہنے ایک بار کسی بھکاری نے کفار سے سوال کیا تو انہوں نے مذاکن امیر المومنین مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی طرف بھیج دیا ٹھیک اس نے حاضروں کا دست سوال دراز کر دیا کہ کچھ دیجئے آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے سبحان اللہ میرے آقا مولا مشکل خوشا کر اللہ تعالی وجا الکریم نے دس بار دروز شریف پڑھ کر اس سوال کرنے والے کی اتھیلی پر دم کر دیا اور فرمایا مٹھی بند کر لو اور جن لوگوں نے بھیجا ان کے پاس جا کھول دو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 جس کو پھونکتے ان کو پتا چلتا ہے کہ کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جس سے چاہے برکت عطا فرما دے اسی طرح میری آقا مولا مشکل کشا شیر خدا کر رم اللہ تعالی وجہ کریم کی جو شان تھی جو انداز تھا وہ کچھ اس طرح کا تھا اور بڑی خوبصورت آپ کی سیرت پاک کا ایک واقعہ میرے سامنے ہے جس میں ہمارے لیے سیکھنے کو بہت کچھ ہے حضرت سید عبداللہ بن شریق رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں پاپا آج آپ نے اسی مناسبت سے ہی کوٹ سے تن کیا ہوگا صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ... جاری, جاری رہے گا تو میرے آقا مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو کسی نے فالودہ پیش کیا تو آپ نے اسے سامنے رکھ کر شاید فرمایا بے شک تیری خوشبو عمدہ رنگ اچھا اور ذائقہ لذیذ ہے لیکن مجھے یہ پسند نہیں کہ میں اپنی نفس کو اس چیز کا عادی بناؤں جس کا وہ عادی نہیں واقعی یہ مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وج کریم وجہ کریم کی شان ہے کہ آپ نے اس انداز سے اپنی نفس کے خلاف کام کرنے کا ہمیں درس دیا اور ہمیں سمجھایا کہ نفس کے خلاف کام کیسے کیا جاتا ہے اتنی زبردست برکت تھی کہ آپ جب گھوڑے پر سوار ہوتے تو ایک رکاب میں پاؤں ڈالتے تو دوسرے رکاب تک پاؤں ڈالتے ڈالتے پورا قرآن پڑھ لیا کرتے تھے اللہ, اللہ, اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن مجید یہ آپ کی کرامت بھی ہے کہ اس طرح مطلب کہ قرآن پاک پورے کے پورا پڑھ لینا صلو علی الحبیب آپ <علم> بڑے با کرامت بہت کرامتیں آپ سے بہت کرامتیں حضرت امام جعفر صادق ادی اللہ تعالیٰ راوی ہیں کہ امیر المومنین مولا علی کرم اللہ تعالی وجل کریم ایک دیوار کے سائے میں ایک مقدمے کا فیصلہ فرما رہے تھے درمیان مقدمے لوگوں نے شور مچایا یہ امیر المومنین یہاں سے اٹھ جائیے یہ دیوار گر رہی ہے آپ نے نہایت سکون اطمینان کے ساتھ فرمایا کہ مقدمے کی کاروائی جاری رکھو اللہ تعالی بہترین حافظ و ناصر اور نگہبان ہے چنانچہ اطمینان کے ساتھ آپ اس مقدمے کا فیصلہ فرما کر جب وہاں سے چل دیے تو فورن ہی وہ دیوار گر گئی اسی طرح آپ کی برکتوں میں سے اور کرامتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جنگ خیبر میں جب غمسان کی جنگ چھیری تو مولا علی کرم اللہ تعالی وج کریم کی ڈھال کٹ کر گر پڑی تو آپ نے جوش جہاد میں آگے بڑھ کر قلعہ خیبر کا فاٹک اخاڑ ڈالا اور اس کا ایک کار کو ڈھال بنا کر اس پر دشمنوں کی تلوار کو روکتے تھے یہ کار اتنا بھاری اور وزری تھا کہ جنگ کے خاتمے کے بعد چالیس آدمی مل کر بھی اس کو نہ اٹھا سکے hmm. لیکن میرے آقا مولا مشکل خشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ قریب نے اس کار کو اکیلے اٹھا لیا تو شجات تو آپ کی مشہور ہے دی کہ دی. آپ کی شجاعت تھی پھر آپ بہت زیادہ علم والے تھے آپ کا تقوہ آپ کی پرہیزگاری اور آپ کا خوف خدا اللہ کی ان پر کرور و رحمتیں ہوں کہ بعضوں نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب مولا مشکل کشا شیر خدا کر رم اللہ تعالی وجہ کریم کی کسی موضوع پر شکایت کی تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ اے لوگو علی کے بارے میں شکایت نہ کرو اللہ کی قسم وہ سب سے زیادہ خوف خدا رکھنے والے تو خوف خدا رکھنے والے قرآن کا علم رکھنے والے بہت زیادہ صاحب کرامت برکت اور ہمارے سلسلے کے عظیم پیشوا مرحبا ہمارے سلسلے کے یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کر خدا کے واسطے مشکلیں حل کر شہے مشکل کشا کے واسطے کر رد شہید کر بلا کے واسطے خشاہ کے مشکل شا کے واسطے کل بلائے رت شہید بلا کے واسطے علی یل مل سزا مالی مشکل کوشا آپ ہیں شیرے خدا مشکل خشا پے کرے پوپے خدایا شیت پیر سے کی علی مشکل خوشال خدا مشکل جاری رہے گا جاری رہے گا اللہ تو آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ایمان لانے کے بعد یعنی بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے میرے آکا مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ہیں کہ آپ ایمان لے کر آئے اور یوں سمجھیے کہ مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے سینا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو جی عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی عزرت خطیط القبرہ ردی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھیک ہے غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے میں میرے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم شروع سے لے کر آخر تک سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ رہنا اپنی جان اتھیلی پر رکھ کر دین اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے غزوات میں شرکت کرنا اور پھر سخاوت اتنی کے مدینہ مدینہ کوئی سائل مانگے تو دور کی بات ہے آپ کی شان یہ تھی کہ آپ بین مانگے عطا فرمایا کرتے تھے اللہ یہ آپ کی سیرت میں اس پہلو کو واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ آپ مانگنے کے بجائے مانگنا تو اپنی جگہ پر ہے آپ بین مانگے عطا فرماتے تھے اللہ خود بھوکے رہتے تھے مگر دے دیا کرتے تھے اور یہ اہل بیت کی شان ہے کہ اہل بیت کا گھرانہ الحمد للہ وجل بڑا سخی گھرانہ ہے اور الحمد ہمیں مولا علی کرم مولا تعالی وجہ القریب سے محبت ہے آپ کے اہل بیت سے محبت ہے تمام پنجتن پاک سے ہم کو محبت ہے الحمدللہ کیا بات رضا چمنی قدم کی کیا بات رضا راگ کلی جس میں حسین رسلو ڈرا کلی جس میں حسین کیا بات رضا اس چمن کرم کی زاہ کلی جس میں حسین اور حسن پھول مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اکیس رمضان المبارک کو آپ کی شہادت ہوئی تھی اور الحمدللہ للہ آج ہم نے ان کا ذکر مبارک کرنے کی سعادت حاصل کی ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں عق مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل بیت کا صدقہ عطا فرمائے اور ان کا فیضان ہم سب کو عطا فرمائے سلو الحبیبی علی علی <قصرح> <وعنى> <injected> جی غلام آئی سب اب یہ کچھ میں یہ چاہوں گا کہ آپ نے ماشاءاللہ اللہ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر علی شان الحمد کیا ہے آپ کی آواز مجھے کم آ رہی ہے اچھا آپ کلیئر ہوگی جی میں یہ چاہ رہا تھا کہ اس حوالے سے جیسے الحمد للہ میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچپن میں ایمان قبول کرنے کا سب سے پہلے بچوں میں انہوں نے ایمان قبول کیا ہے تو اس سے جو میرا یہ خیال ہے کہ ہمارے لیے بھی ایک یہ مدنی پھول ڈرائیو ہو سکتا ہے یہ بینیفٹ مل سکتا ہے ہمیں کہ مدنی مننوں کو مدنی منیوں کو ابتدائی سے کس کن خطوط پر لے کر چلنا ہے اور ان کو ایمان کے بعد اعمال کے لحاظ سے کس طرح ان میں ترغیب و ترحیز پیدا کر کے آگے وہ مستقبل میں بہت بڑی شخصیت اور ایک بڑے عالم دین ایک باعمل ایک صاحب تقوہ شخصیت کی صورت میں مرد اور خاتون کی صورت میں ہمیں مل جائیں تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ ایک کوئک بینیفٹ ہے جو ہم مولا علی رضی اللہ عنہ کی سیرت مبارکہ سے ایک اہم ترین مدنی پھول جو حاصل کر سکتے ہیں اس کے حوالے سے کیا یعنی مدنی پھول آپ عطا فرمائیں گے تو بچوں کے حوالے سے تربیت کا تو یہ نا کہ انہیں شروع سے ہی ایسا مذہبی اور اسلامی ماحول مہیا کیا جائے کہ وہ بڑے ہو کر کچھ اس طرح کا کام کر سکے نا جی جی یہ ویو مدینہ مدین رہی شاہ کی نظر رکھنا شاہا ریپ ناہم کی نظر رکھنا رسول کرے دے مدیا رسول ایسا موتکفین کے کے جو تاثرات ہیں موتکفین کے سین جی تو پیشے پیش کرتے ہیں مدنی جنرل کے ناظرین کی خدمت میں تو فیضان مدینہ میں احتکاف کرنے والے موت اسلامی بھائیوں کے تاثرات جہاں آ کے اتنا دل لگا کہ واپس جانے کو جی نہیں چاہ رہا دعوت اسلامی سے منسلک مجھے تقریباً پچیس چھبیس سال ہو چکے ہیں لیکن الحمدللہ اس دفعہ جو مزہ آ رہا ہے وہ بیان نہیں کر سکتا آپ کی برکتوں سے میرے گھر میں بھی مدنی ماحول ہے صبح فجر کی نماز کے بعد ہم قرآن پاک کا ہلکا لگاتے ہیں تین آیات ترجمہ تفسیر پڑھتے ہیں الحمد دو دفعہ کنزول ایمان شریف ترجمہ تفسیر کے ساتھ ہم نے ختم کر لیا ہے اور تیسری دفعہ بل شروع ہے الحمدللہ للہ کی برکتوں کے ساتھ ساتھ آپ کے مدنی مذاکروں کا خوب خوب فضا لوٹا جا رہا ہے ایمان کی تازگی نصیب ہو رہی ہے قرآن مجید فرقان حمید درست مخارج کے ساتھ الحمد پڑھنے کا موقع مل رہا ہے نماز کا عملی طریقہ کار سیکھنے کا بھی الحمد للہ یہاں پر موقع مل رہا ہے یہاں مدنی مذاکروں میں شرکت کے بعد پتہ چلا کہ ہم پہ اتنا علم جو سیکھنا ہم پہ فرض تھا وہ ابھی پتہ چلا کہ ہمیں ابھی سیکھنے کو ملا ہے نماز نماز کے احکام نماز کے فرائض ابھی سیکھنے کو ہم مل رہے ہیں ہمیں نماز پڑھتے تھے لیکن نماز پڑھنی نہیں آتی تھی اور بچ کا سچ تو یہ ہے کہ قرآن پاک پڑھتے تھے پڑھ, غلط طریقے سے پڑھتے تھے الحمدللہ مدنی قاعدہ پڑھا ہے قرآن پاک ہی صحیح پڑھنے کو ملا ہے اور الحمد للہ علم دین, دین سیکھنے کو ملا ہے جب سے آرمی سے ریٹائر ہو کر یا پیارا ماحول ملا ہے الحمد للہ بہار ہی بہارے ہیں دعوت شامی اتنے احسانات ہیں کہ ہم اس کا حقی ادا نہیں کر سکتے کہ اس پیارے ماحول میں آ کر کا ذہن ملا اس پیارے ماحول میں آ کر داڑھی کی سنت الحمدللہ نصیب ہوئی اس پیارے ماحول میں آ کر الحمد مدنی بولیا نصیب ہوا پیارے باپا جان الحمدللہ اس مدنی ماحول کی برکت سے دو مادنی منع حفظ قرآن بن گئے اور ابھی ان شاء اللہ المدینہ کی ہے یہاں پر بھی مجھے صرف بارہ دن ہوئے ہیں اور ہمیں یہاں پر الحمد للہ آٹھ دعائیں اور آپ کے ساتھ شہری افطاری کا موقع ملا مدیخرہ سننے میں بہت ہی لطف اندوز ہوئے اس میں ہمیں نئے نئے معلومات علم فراہم ہوتا ہے آپ سے دعا ہے کہ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے میں نے دعائیں بھیتر بھی سیکھ لیے اور نماز بھی اچھی طرح سے سیکھ رہا ہوں آئندہ بھی اچھے کام کروں گا گناہوں کے لیے بچوں گا جھوٹ کے خلاف جنگ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی ماشاء اللہ مرحبہ پاپا جان یہ ارشاد فرمائیے گھر درس کا تو ماشاءاللہ اللہ جو ترغیبات ہیں وہ موجود ہیں مدنی حلقہ اور گھر وہ اس نے گھر میں مدنی حلقے کا اور وہ تین آیات ترجمہ و تفسیر کے ساتھ اس حوالے سے انہوں نے ڈسکس کیا ہے اس کے حوالے سے آپ کیا مدنی پھول عطا فرماتے ہیں اور یعنی خاندان میں ایک فیملی میں اس پریکٹس کے کیا اثرات رونما ہو سکتے ہیں اور آپ کیا بینیفٹ دیکھ رہے ہیں اس پریکٹس کی اس عمل کا گھر میں درس کی تو ترغیب دیتے ہیں مگر فیضان اس مدت کے جی جی ایمان کا درس ہر ایک دے پائے یہ ضروری نہیں ہے اب یہ ہو سکتا ہے دے پاتے ہوں گے گھر میں کوئی اور ایسے اسنائی بھائی ہوں گے کہ جو اس سے اہل ہوں گے ٹھیک سنت کے درس کا فائدہ یہ ہے کہ جیسے کہ ہم درس دے رہے ہیں صحیح اب جیسے کہ ہم گھر میں نہیں ہے نا تو گھر میں کوئی بھی مطلب جو اردو صحیح جانتا ہے نا بچہ بھی ایون کے وہ بھی فیضان سنت لے کر مطلب کہ یہ کتاب لے کر بیٹھ جاتے ہیں کہ چلے وہ جتنا درس ابو دیتے تھے یا بڑے بھائی دیتے تھے تو وہ بچے دینا شروع کر دیتے ہیں اس طرح در چھٹا نہیں ہے آن اللہ یہ دیکھی ہی ہوئی باتیں ہیں تو فیضان سنت کے درس میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ پھر ہر کوئی دے لیتا ہے صحیح صحیح کنزول ایمان کا درس ہمارے یہاں یہ مدنی حلقہ ہوتا ہے نا جی جی وہ عام طور پہ فجر کے بعد مسجد میں دیا جاتا ہے اور اس میں جو اس کا آہل ہو اسے عموماً مدنی اس بھائی ہمارے جی, جی یہ دے پاتے ہیں تو پڑھ کے سنانا ہوتا اپنی طرف سے مدنی ہو بھی چونکہ چناچے کرنے کی اجازت نہیں ہے hmm. معاملہ تفصیل کا جو لکھا ہے ز hmm. پڑھ کے آگے چلے جانا ٹھیک سلو حبیب اللہ محمد